ادھر سے پڑھنا ہے مارے ساتھ تو انواع ہی علمل تمبی ہاتھن بفری ہاتون نمبر ایک الحسن یتا کا فاروع صحیح حسن صحیح سے کوتاح ہوتی ہے درجے میں کم ہوتی ہے تیس بارے میں کہنا صحیح ہے من سکتی ہی کہ صحیح کی شرط میں سے ان کا اتقان ثابت ہو اما بن نقل یا تو نقل سریح کے ساتھ او بھی طریقے استفادہ تھی یا باطریق استفادہ ہی نہیں شورت کی ہو جائے الا ماسا اس طریقے پر جس کو کہ ہم آئیں گے آئندہ بیان کریں گے انشاء اللہ تعالی وزال کا غیر مشتورہ حسنی اور حسن میں یہ شرط نہیں ہے سبق کا ذکر ہو کیونکہ اکتفا کیا جاتا ہے اس حسن میں اسی پر جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے من حدیث کے کئی ایک سرخ سے آنے پر وغير ذلك اور اس کے علاوہ دیگر باتیں مما تقدم اشرهو جس کی وضاحت گزر چکی ہے۔ وا اذ تبع دعار کا من الفقهاء الشافعيه اور اگر شافعي فقهاء میں سے کوئی بعید سمجھنے والا اس کو بعید سمجھے ذکرنا له النس الشافعي رضي الله عنه تو ہم امام شافعي رحمه الله کی نس اس کے سامنے پیش کریں گے کہ مراسل التابعین طبین کی مرسل روایات کے بارے میں کہ انہو يقبل المرسل لذی سے ان میں سے وہ مرسل قبول کی جائے گی جاء جا مسندن جو کہ اسی طرح مسند بھی روایت ہو و کا اسی طرح لاکاہ مرسل آخر اس کو کسی اور نے بھی مرسل بیان کیا ہو کوئی اور مرسل بھی اس کے موافق آ جائے ارسلاح من اخذ العلم عن غیر رجال تابعی اس کو مرسل بیار کیا ہو ایسے آدمی نے جس نے علم حاصل کیا ہو من عن غیر رجال تابعی تابعی کے علاوہ کسی اور رجال سے تابعی کے رجال کے علاوہ اور دیگر رجال سے تابعی الاولی پہلے تابعی نہیں غیر رجال تابعی الاولی ایک تابعی نے روایت مرسل بیان کی ایک تابری نے روایت مرسل بیان کی پھر دوسرا اس کو مرسل بیان کرتا ہے اور وہ بیان کرنے والا بھی ان لوگوں سے علم نہیں لے رہا جن سے پہلے مرسل بیان کرنے والے نے علم لیا پہلے ایک تابعی پہلا تابعی جو روایت مرسل بیان کر رہا ہے مرسل ہوتا ہے جس میں صابی کا واسطہ لا. نہ ہو ایک تابعی مرسل روایت بیان کر رہا ہے اس تابعی کے رجال اس تابعی کے اساتذہ اور صحابہ ہیں دوسرا تابعی بھی اس کو مرسل بیان کرتا ہے ایسا کہ اس کے رجال اور ہیں ٹھیک ہے فِي قَلَامٍ لَهُو یہ امام شافیلی کا کلام ہے ذَكَرَا فِي هِي وجوہاً اس میں انہوں نے کئی ایک وجوہ ذکر کی ہیں مِنَ الْإِسْتِدْلَالِ عَلَى صِحَتِ مَقْرَجِ الْمُرْسَلِ بِمَجِئِهِ مِنْ وَجْهٍ آخر مُرْسَل جب دوسری سند سے آئے تو اس کی صحت پر استدلال کرنے کی کئی ایک وجوہات انہوں نے ذکر کی ہیں وَذَكَرْنَا لَ اور ہم نے ذکر کیا اس کے لیے وہ بھی ما حکاہ الامام ابو المظفر السمعانی یا ہم ذکر کریں گے اس کے لیے وہ بات بھی وہ مستبعد تو کہا ہے احناف میں سے اس کے لیے ہم ذکر کریں گے جس کو حکایت کیا ہے امام ابو المظفر السمعانی وغیرہ نے ان بادی شافی شافری کے بعد شاگردوں سے ہی اس نے نقل کیا ہے من انا تقبل بلوایات المستوری مستور کی روایت قبول کی جائے گی وہ علم تقبل شہادت المستوری اگرچہ مستور کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی والن متاج ہن اور اس کے لیے ایک وجہ ہے متاج کا منع آپ کر لیں قابل ذکر وجہ ہے یا قابل اعتبار لائق اعتبار وجہ ہے کئی و ان لم نق تدیث حسنی کیسے اور ہم نے نہیں اکتفا کیا حسن حدیث میں بھی مجردی روایت المستوری علامہ سبق آنے حدیث حسن میں ہم نے اکتفا نہیں کیا مجرد مستور کی روایت پر مستور مجھور الحال کو مستور کہتے ہیں مجہور الحال راوی علامہ سبا قان فن جیسا کہ یہ بھی گزرا حسنت عشتہ ہم نے یہ کام کیا ہے کہ مستور کی روایت ہم نے قبول کی ہے ادھر کیوں نہیں مرسل مرسر کو کیوں نہیں قبول کیا ہے آسانی دوسری بات لعل الباحث ماں شاید کے سمجھدار سیاح باحث بر کرنے والا متراشی یقول وہ کہے انا ناجد الحادیث محکوم بھی ہم پاتے ہیں کچھ احادیث کو کہ جن کی ظلمف کا, کا حکم لگایا گیا ہے جن پر ظرف کا حکم لگایا گیا ہے معونیحا کا جربیت بھی اسانیدہ کتیرہ تھن اس کے کہ وہ بہت سی سندوں سے مربی ہیں من وجوہ عجیزہ تھن مختلف وجوہ سے جیسے کہ حدیث ہے من الراس اور اس جیسی دیگر حدیثیں فَهَلَّا جَعْلْتُمْ ذَلِكَ وَأَمْثَالَهُ مِنْ نُوْعِ الْحَسَانِ تم نے اس اور اس جیسی دیگر روایات کو حسن کی طبیل سے کیوں نہیں بنایا لِأَنَّا بَعْدَ ذَلِكَ عَدَدَ بَعْدًا کَمَا خُلْتُمْ کیونکہ اس کی بعض نے بعض کو تقویت دی ہے کما خُلْتُمْ جس طرح کہ تم نے کہا ہے نو اي حسن میں علامہ طوقانی نے پنجا تھا کہ یہ بھی گدرا ہے وہ جواب ذالیکا اس کا جواب یہ ہے انه ليس ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئ من وجوه حدیث کا ہر ضعف تعدد طرق کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا زائل نہیں ہوتا ليس كل ضعف في الحديث نہیں ہے حدیث کا ہر ضعف یزول کہ وہ ظائل ہو بھی مجیئی ہی من وجوہن کئی وجوہ کئی سندوں کے ساتھ آنے کی وجہ سے بل ذالک یتخابتو بلکہ معاملہ مختلف ہے فمنہو اس میں سے ضعفن یزیرہو ذالکہ کچھ ضعف تو ایسا ہے جس کو تعدد ترک ختم کر دیتا ہے زائل کر دیتا ہے بیئی کونہ ضعفہو ناشئن من ضعفی حفظی راوی ہی وہ ایسے کہ اس کا ضعف راوی کے حافظے کی وجہ سے ہو ضا ہو ناشیان پیدا ہونے والا من ظہر رابی ہی رابی کے عطر کی کمزوری کی وجہ سے ماں صدق و اہلانہ باوجود اس کے کہ رابی اہل و دیانہ میں سے ہے یعنی رابی عادل ہے لیکن حافظے کی کمزوری کی وجہ سے حدیث ضعیف ہے فائدہ رائنا تو جب ہم دیکھیں گے ما روا ہو کے جس روایت کو اس نے روایت کیا ہے قد جا من و جین وہ دوسری شرح سے بھی آ رہی ہے ارف نہ انا ہُو ممن قد ح... مما قد حفیدہ تو ہم یہ بات پہچان لیں گے کہ اس نے یہ بات یاد رکھی ہے اب کمزور آفدے والے رابع کی روایت پر شک ہوتا نا پتہ نہیں اس کو بات یاد رہی ہے کہ نہیں رہی جب وہی بات کوئی اور بھی بیان کر رہا ہو تو پھر اتواد ہو جاتا ہے یقین ہو جاتا ہے کہ نہیں یاد رہی ہے بات اس کو کیونکہ یہ اکیلا ہی تو نہیں اور بھی ہیں اس کے ساتھ بات کرنے والے ارپنا تو ہم پہچان لیں گے انداہ مما قد دھافی ہو کہ ان, ان برویات میں سے ہے جس کو یاد رکھا پلم دبت اور اس کے بارے میں اس کا ضبط خراب خلا نہیں ہوا وہ کدالی ایسی طرح اداکاری جب اس کا ذوق ارسال کی کبیل سے ہو کا تو وہ اسی طرح کی دوسری مرسل کے آنے کی وجہ سے وہ زوف زائل ہو جائے امام ان حافظ جس طرح کے وہ مرسل ہے جن مرسل روایت ہے جس کو کوئی حافظ امام مرسل بیان کرتا ہے اضافی ضعف القلیل قلیل یولو بھی روایتی بن بجن آخر کیونکہ اس میں ضعف تھوڑا ہے وہ زائل ہو جاتا ہے دوسری صنعت سے اسی روایت کے آنے کی وجہ سے فمن لا اور اس میں سے کچھ ضعف ایسے بھی ہیں جو کہ اس طرح سے زائل نہیں ہوتے قوت دافی ضعف کی قوت کی وجہ سے و تقاؤ جابری انجبری ہی و ہی اور اس جابر کے کوتا ہونے کی وجہ سے انجبری ہی اس کو پورا کرنے سے وہ مقابماتی ہی اور اس کا علاج کرنے اب اس زورف کا علاج اور اس زورف کو پورا کرنے کی قوت اس جابر میں اس زف کو پورا کرنے والی سند میں موجود نہیں ہے وہ زالکا کا درخی اور یہ اس ضوف کی طرح ہے اللہ دن شامن کو راوی متحمم بال ایک راوی متہم بل ہے متہم بل کی روایت ضعیف اب متہم بل کروڑ بھی مل جائیں تو روایت کا زوب ختم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا زیادہ ہوگا اور حدیثی شادنی حدیث کا شاد ہونا وہ حادی ہی جملہ تو تفاصیر یہ ساری تفاصر جو ہیں یہ بحث کے ذریعے اور بندہ ان کے پیچھے پڑے تو پھر حاصل ہوتی ہیں فعلم ذالی کا اس کو جان لے فہندہ میں نفا اسی عزیزہ یہ بڑے عمدہ نقطے ہیں